خالی ہے ابھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں خالی ہے ابھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں اے گردش ایام میں کچھ سوچ رہا ہوں ساکی تجھے ایک تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساقی تجھے اک تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساگر کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں پہلے بہت تھی رغبت تیرے نام سے مجھ کو پہلے بہت تھی رغبت تیرے نام سے مجھ کو اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں حل کچھ تو نکل آئے گا حالات کی ضد کا حل کچھ تو نکل آئے گا حالات کی ضد کا اکثرت عالام میں کچھ سوچ رہا ہوں امید کی ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ بیٹھے امید کی ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ بیٹھے سو بار جو سوچا ہے وہی سوچ رہا ہوں خالی ہے بھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں خالی ہے بھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں